ارے کہاں سے تم اتنی بابرکت محفل میں طاہر القادری کو لے لیا جی اصل میں ہم اس آدمی کو سننی نہیں مانتے سیدھی بات بتا دیں تقریر کتنی لچھے دار کرے کتنی شاندار کرے گاندھی بھی تحریک میں قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھا آپ کتنا شاندار آدمی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تو مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی تمہیں قرآن سے اتنی محبت ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ ترم دو اسلام قبول کیوں نہیں کرتے کیوں اسلام قبول نہیں کرتے لوگ تو اس کو ممبر رسول پر لے آئے گاندھی کو بٹھا دیا اللہ اکبر بلکہ یہ تک کہا ماض اللہ کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا قرآن کیا آئے تھے وہ پڑھا کرتا تھا اب میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں بہت لمبی گفتگو ہے وہ کہتا ہے شیعہ سننی کوئی اختلاف ہی نہیں بلکہ ایک مجمع میں ہاتھ اٹھا ہے کہ شیعہ سننی بھائی بھائی اور سب تم لوگ ایک ہو بلکہ ویڈیو اس کی اس طرح ہاتھ اٹھاتا تم لوگ سب ایک شیعہ سننی تمہیں جو دو کرنے آئے اس کے دو کر دو یہ اس کی ویڈیو میں موجود اور اس کے بعد آپ آئیے اپنے ادارے میں اس نے پچیس دسمبر کو عیسائیوں کی عید منائی کیا بولتے ہیں صاحب اس کو کرسمس کیک کاٹا ٹھیک اور بازاب تک کیک کاٹنے میں جو عیسائی اپنا ایک نغمہ کہتے ہیں کرسمس کا ڈھول تبلہ سارنگی پر وہ نغمہ بھی ہوا اور وہ کاٹے گئے اب بعض لوگ جو سیدھے کہتے ہیں عیسا علیہ سلام کا اگر دن منایا جائے تو اس میں کیا ہر ہے وہ تو اللہ کے نبی ہے کوئی حرض نہیں ہوا کہ علیہ السلام کا دن منانا لیکن اس طرف عوام کی توجہ نہیں ہوتی ہم اگر عیسیٰ علیہ سلام کا دن منائے تو یہ جائز مسلم بخاری شریف کے دیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کا مدین شریف آ تو صاحبہ حضور سے کہا حضور یہاں کے یہودی عشورے کا روزہ رکھتے ہیں。فرما کیوں رکھتے انہوں نے کہا کہ آشورہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مو علیہ سلام اور بنی اسرائیل کو فرون کے شکن جیسے نجات دی اس نے فرما سبحان اللہ مو علیہ سلام کا دن مانان ہے تو ہم مستعد ہم دن منائے مو علیہ سلام کا اس لیے کہ ہمارے نبی ہم دن منائے مو علیہ السلام پھر کسی نے کہا کہ حضور اگر فرما تم بھی روزہ رکھو تو بازو نے کہا کہ اس میں تو مماثلت ہو جائے کہ ہم بھی روزہ رکھیں وہ بھی روزہ رکھ حضور علیہ السلام نے فرما تم اس کے خلاف کرو کیسے خلاف کرے فرما تم نو کا بھی روزہ رکھو اور دس کا بھی روزہ رکھو دن منانا کا ثبوت بھی اس سے ملتا اور نبی کا دن منانا یہ جائز میں سلام یوما ولیدہ وہ یوما یموت و یوم یوب اصویا قرآن کی آیت سلامتی ہو اس ساحد پر جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جس میں ان کی بےست ہوئی اور جس میں ان کی وفات ہوگی اس پر اللہ تعالیٰ نے تینوں مرحلے پر سلام ارشاد فرمایا بہت اچھی بات ہے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا دن ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر منائیں عیسیٰ علیہ السلام کا دن تو اللہ کے نبی اللہ کے بندے کا دن منائے اور تمام عیسائی جو یہ دن مناتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا معذ اللہ ان کا مذہب یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ما اللہ تبارک و تعالی سے حاملہ ہوئیں اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو تین خدا ان کی خدا تینوں میں بٹ گئی عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے حضرت مریم ماض اللہ اللہ کی بیگم عیسیٰ علیہ السلام کی وال تین خدا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بطور اللہ کا بیٹا منانا اور اس تقریب میں کسی مسلمان کا شریف ہونا یہ کیا ہے سمجھ گئے؟ یہ پورے پانچ اخبار کے تراشے میرے پاس موجود ہیں پھر اس کے بعد آئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو کرسمس ہے یہ بھی میلاد النبی کی طریقے سے اس کو ملاد النبی قرار دیا ایک بات دوسری چیز کیا ہے کہتا ہے میری جو, جو مسجد ہے لاہور میں مناج القرآن یہ عیسائیوں کے لیے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے کہ اپنے عقیدے اپنے مذہب کے مطابق میری مسجد میں آن کر وہ عبادت کر سکتے ہیں اب عیسائیوں کی عبادت کیا ہوگی بھائی وہ تو سارے طبلہ سارنگی لے کر آ جائیں ایک آدمی لکڑی ہلائے گا اور سارے جناب ساز بجائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو ہم نے ایک ذہن میں نقشہ بنایا یہ لوگ اتوار کا دن ہوگا سب اپنی عبادت مصروف ہوں گے ہمارا موزن آئے گا بھئی ہماری تو اذان کا وقت ہو گیا ہے ان کا نہیں ابھی آپ صبر کریں کہ وہ قادر القادر صاحب نے کہا ہم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں ہماری عبادت ختم ہوگی ڈھائی بجے پھر بجے آپ اذان کہیے کیا کہ اپنی نماز کو ہم کر دیں یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو اسلام سے دور کرنے والی اور گویا ایک مسلمانوں کے پیشے میں قلم کا ٹیکا گزشتہ ربیع الا اس کی میرے پاس ایک ویڈیو کی کلک میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا الحمدللہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ سب کتاب و سنت میں آپ کو بتاؤں گا کسی کو اگر ضرورت پڑ میں وقت بچانے کے لیے ان کے حوالے میں نہیں لیتا اس میں کیا ہوا کہ گزشتہ میلاد النبی میں ایکسپریس نیوز جو ہے اس سے یہ خبر نشر ہوئی اور پورا اس نے اس کی ویڈیو دکھائی تاہل القادر صاحب زادے بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ ایک گرجے میں انہوں نے اے گویا اے میلاد النبی کا جلسہ کیا ایک گرجے میں یہ جو ہم پیچھے بینر لگاتے ہیں نا آپ حیران ہوں گے سن کے کہ بائیں جانب گرجے کا فوٹو تھا اور دہنی جائب گمبد خزرہ کا فوٹو تھا اور جب یہ تقریب شروع ہوئی تو اس میں قرآن کی تلاوت بھی کی گئی اور انجیل کی تلاوت بھی کی گئی جبکہ حدیث صحاستہ میں موجود کہ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ انجل کا مطالعہ فرما رہے کا مطالعہ کر رہے حضور علیہ السلام تشریف لا تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا کسی رامی نے کہا عمر حضور کے چہرے کو تو دیکھ جب انہوں نے دیکھا تو حضور کے چہرے پر غضب کیا تھا حضور علیہ السلام فرمایا عمر اس زمانے میں عیسا اور موسا بھی ہوتے سوائے میری اتباع کے چارہ نہیں ہوتا لہذا آج بغیر ضرورت کے نہ انجیل کو تلاوت کی جائے نہ زبر کی تلاوت کی جائے ایک تو یہ کہ اصل میں وہ انجیل اور زبر ہیں نہیں بے شمار اس میں ترمیم ہو گئی لیکن ہاں کوئی عالم دین موقف ہے کسی کو جواب دینے کے لیے عیسائیوں سے مناظرے کے لیے اگر ان کتابوں کا مطالعہ کرے تو اس میں مناظر کے لیے اس میں اجازت ہے لیکن عام لوگوں کے لیے اس کے لیے کوئی اجازت نہیں تو اس طریقے سے آدمی اگر اپنے مذہب اور مسجد نکل جائے اور کیا ہے انٹرنیشنل آدمی شاید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ عیسائی مسلمان ہو جائیں کتنے مسلمان بنا لیا یہودیوں کے ساتھ میں رواداری کر کے آپ نے کتنے یہودیوں کو مسلمان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمائے تو تمہارے دشمن ان سے تمہیں بچا جائے اور ہم ایک ہوں جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں یہ سب کو ایک ہونا ایک ہونا چاہیے تو قرآن مجید کے آیت مقدسا کے خلاف اب دیکھیے میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سام ماں اللہ ہو لزر المومنی اللہ طیب اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ طیبوں کو خبیصوں سے جدا نہ کر دے تو اللہ کا پروگرام تو یہ وہ تو خبیصوں کو طیبوں سے جدا کرنا چاہتا ہم کہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں ہندو بھی ایک ہو جائیں عیسائی بھی ایک ہو جائیں یہودی بھی ایک ہو جائیں مسلمان بھی ایک ہو جائیں یہ فطرت کے